ترتیب ساتوے ساتویں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کا ذکر شروع ہے محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی ستائیس رجب آٹھ سو پینتیس ہجری بمطابق چودہ سو بتیس عیسوی میں پیدا ہوئے اس سلطان کا تذکرہ اتنی اہمیت کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پوری انسانی تاریخ میں ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جو کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد آج تک کسی نے نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی محمد ثانی جنہیں بعد میں محمد فاتح کے نام سے جانا گیا انہوں نے ایک ایسا عظیم کارنامہ دنیا انسانیت کو دکھلایا جو حیران کن ہے انہوں نے نوجوانان نے اسلام اور سلیب کے سرداروں کو یہ دکھایا کہ ایمان کیسے کیسے معجزات دکھاتا ہے آج ہم اس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے چلے ہیں جنہوں نے آج سے ٹھیک پانچ سو پچاسی سال پہلے ہجری کے مطابق کہہ رہا ہوں اور حسن اتفاق سے یہ بھی جمعہ اولا کا مہینہ ہے آٹھ سو ستاون ہجری انیس جمعہ الا اور بیس جمعہ اولا پیر اور منگل کے دن ایک عظیم جنگ خستینیا کے آس پاس لڑی گئی تھی جس کا تذکرہ انشاء اللہ آج کے درس میں کیا جائے گا میری گزارش ہے کہ ہمارے سننے والے ساتھی ان معلومات کو ضرور اپنے پاس لکھ کر رکھیں چونکہ اس زمانے میں بھی ہماری لڑائی سلیبیوں کے ساتھ عروج پر ہے الحمدللہ افغانستان میں عراق میں شام میں الجزائر میں اور پوری دنیا اسلام میں اس وقت جو لڑائی لڑی جا رہی ہے یہ دراصل سلیبیوں اور سہیونوں ہی کے خلاف ہے اس لیے ہمیں ان تاریخوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے آٹھ سو ستاون ہجری بیس جمعہ اولا منگل کا دن بمطابق چودہ سو ترپن عیسوی اکتیس مئی وہ ایک تاریخی دن ہے جب سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے مشرقی رومیوں کے آخری گڑھ اور شیطانی سازشوں کے آخری مرکز کو فتح کیا تھا اور اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم پیشنگوئی اور اس پیشنگوئی میں موجود سعادت کو حاصل کرنے میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لَتُفْتَحَنَّ تہن القستمتینیا کا شہر ضرور فتح ہوگا ولا ع مل امیر اس شہر کو فتح کرنے والا امیر کیا ہی خوب امیر ہے ولا نعمل جیش ادا اور اس شہر کو فتح کرنے والا لشکر کیا ہی بہترین لشکر ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عظیم فتح اور اس عظیم اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری تاریخ میں بہت سارے مجاہدین نے کوششیں کی ہیں آخر کار اللہ جل جلال نے یہ سعادت عثمانی سلطان مراد دوم کے بیٹے محمد دوم کو عطا کی خطنیہ کی فتح کا قصہ آج آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے چھ اپریل کو قسطنطنیہ کے شہر کا محاصرہ شروع کیا یہ محاصرہ ترپن دنوں تک جاری رہا اکاونوے روز سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے اپنے لشکر کو اپنے خطبوں کے ذریعے اور اپنی جذباتی تقریروں کے ذریعے ایمان و یقین سے بھر دیا انہوں نے اپنے مجاہدین کے ایمان کو گرمایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم پیشنگوئی میں موجود سعادت کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتے رہے تھے چونکہ ان سے پہلے ان کے دادا سلطان بایزید عزید درم اور ان کے بعد ان کے والد سلطان مراد ثانی نے بھی اس شہر کو فتح کرنے کی کوششیں کی تھی اب جب کہ وقت آ چکا تھا اور محاصرے کو اکیاون روز گزر چکے تھے تو انہوں نے اپنے مجاہدین کو اور اپنے فوجیوں کو کہا کہ تقریباً دو مہینوں سے ہم تقریباً پچاس دنوں سے ہم دن کے وقت لڑتے اور راتوں کو آرام کرتے آ رہے ہیں آج کے بعد یہ آرام اور چھٹی ختم جب تک قسطن فتح نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمارے حملے جاری رہیں گے چنانچہ نماز فجر کے بعد انہوں نے اپنے تمام تر مجاہدین کے ساتھ زمینی یعنی خشکی کے راستوں سے سمندری یعنی بحری راستوں سے ہر طرف سے قستانیہ پر تابڑ توڑ حملے شروع کیے یہ شہر اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے فتح ہوا اور سلطان محمد رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کا لقب فاتح ایک یادگار بن گیا لیکن اس واقع میں جو ایک عظیم معجزہ ایمانی معجزہ پوشیدہ ہے اس کا ذکر کرنا بہت اہم ہے یہ ایمانی معجزہ اللہ کے فضل و کرم سے سلطان محمد رحمہ اللہ نے دنیا کو دکھایا اس ایمانی معجزے کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے وصلی اللہ تعالی رخلق ہی محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته